إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سطرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاهت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عند غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القياف جعنم كل كفار عنيد من مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصبوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من للعبيد فقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليصر ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے آج کے خدوے میں آپ کے سامنے کی مناسبت سے کچھ باتیں بطور تذکیر اور یاد دہانی رکھنے کی،, کی کوشش کروں گا رمضان المبارک کی آمد ایمان کے لیے ایک عظیم بشارت اور ایک عظیم خوشخبری سے کم نہیں ایمان والے جن کے دلوں میں واقعات ایمان ہو آخرت کی جواب دہی کا تصور ہو اور رمضان کا بڑی بےچینی سے انتظار کیا کرتے ہیں کرام رحمت اللہ علی مجمعین کے بارے میں آتا ہے رمضان کی آمد سے چھ مہینہ قبل چھ مہینہ پہلے سے ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ ابلغنا رمضان ہمیں رمضان ہمیں تک پہنچا دے اور پھر جب رمضان آ جاتا رمضان میں خوب اللہ تبارہ تعالی کی عبادت کرتے اور بعد میں بقیہ پانچ مہینے ان کی یہ دعا ہوتی کہ پرور جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے یا مطلب یہ ہوا ان کا پورا سال رمضان رمضان رمضان کی کی کی یاد میں گزرتا، رمضان کی جو میں گزرتا گزرتا تلاش میں گزرتا اجلاس میں سے کسی اور کا قول ہے جو اہل میں نقل کیا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے شاہبان کا مہینہ فصل کو پانی دے کر سیراب کرنے کا ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے یعنی کیا مطلب جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے وہاں سے رمضان کا انتظار شدید سے شدید پر ہو جاتا ہے شابان کا مہینہ آتا ہے تو انسان رمضان کو پانی کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں وہ اللہ سبار و ٹالا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکیاں کماتا ہے نیکیوں کی شکل میں نکیوں کی فصل وہ جو ہے کاٹتا ہے یہی وجہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر ایک مرتبہ شابان کے آخری میں خطاب کیا اور حضرت کرام علی مجمعین سے فرمایا کہ رمضان لوگا رمضان آ چکا شہر مبارک مبارک مہینہ آ چکا برکتوں علی مہینہ آ چکا آل نے اس حدیث سے صدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث اصل ہے اس بات میں دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارک بازی دی جا سکتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضواللہ یعنی مجمعین کو خطاب کر کے کہا کہ رمضان اور صبح وہ شہر مبارک ہے مبارک مہینہ ہے اور آپ نے اپنی اس خطاب میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے سابند سلاطل کر دیا جاتا ہے آپ نے کہا وہ مہینہ آ چکا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ مہینہ آ چکا جس میں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازوں کا کھل جانا جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس مہینے میں اہل ایمان کے اندر نیکی کی طرف راغب ہونے کا غیر معمولی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور برائیوں سے رکنے کا ایک غیر معمولی دائرہ پیدا ہوتا ہے اسی کو لسان نے نے دوسری حدیث میں ان الفاظ سے بیان کیا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اس منادی اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے یا باغی الخیری اقبل یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اقصر ایک فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اے خیر کے چہنے والے اے غلائی کے چانے والے اے نیکی کے چانے والے اے انجامِ نیک کو پسند کرنے والے آگے بڑھ تیرے کی موسم باہر آ چکی ہے آگے بڑھتا جا نیکی کے راستے میں اور پھر برشتہ کہتا ہے اے اے برائی کے چاہنے والے اے بُرے انسان جس کے قدم برائی کی طرف ہوتے رہے ہیں یا برائیوں کی سم بڑھتا جا رہا ہے سمجھ جا رک جا ابھی بھی روک جا رمضان کا وہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے جہاں تو اپنے نف کی تربیت کر سکتا ہے اپنے نف کا تجیا کر سکتا ہے محترم بھائیوں یہ جو حدیث ہے فرشتے کا اعلان یہ دراصل رمضان کا پیغام ہے رمضان ہمیں کیا سبق دیتا ہے وہ پیغام ہے کہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اور برائیوں سے روکنے کا رمضان میں نیکیاں کرنا چاہیے نیکی کے کسی موقع کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے ہر نیکی کو عنیمت جان کر کرنا چاہیے اور وہیں روزہ ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ برائیوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے نس کے شرور کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے نفس میں جو برے خیالات آتے ہیں برے ارادے آتے ہیں ان کو کیسے دبانا چاہیے اس کی ٹریننگ ہمیں روزے سے ملتی ہے اسی لیے کہا گیا افسر مجن یا افسیا مجن روزہ جو ہے یہ ہے ڈھال ہے اس لیے کہ روزہ انسان کو جس طرح سے ایک سپاہی میدانی جنگ میں اپنی ڈھال سے اپنے اوپر ہونے والے حملے سے بچاتا ہے اسی طرح سے روزہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے یا پھر روزہ اس معنی میں ڈھال ہے کہ جس طرح سے ڈھال انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے اسی طرح روزہ انسان کو نارے جہنم سے بچاتا ہے محترم بایو روزے کی جو عبادت ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ایمان و یقین کے ساتھ ادر و ثواب کی نیت کے ساتھ احتساب کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھتا ہے یہ مسند احمد کی ایک روایت رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہتے تھے دونوں مشرف کا اسلام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہوا ہے کہ ایک بھائی جنگ میں شہید ہو گئے شہید ہو کر انتقال کر گئے شہادت کی ماں عظیم موت کتنی عظیم شہادت کے بعد ایک ساتھ زندہ رہا دوسرا بھائی اور ایک سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے مگر وہ سبھی موت مرے اپنے بستر پر اپنے گھر میں انتقال کیے اللہ اللہ خوف دیکھا کہ یہ جو طبئی موت مرنے والا بھائی ہے یہ شہید ہونے والے بھائی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے آپ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ دیکھا مجھے جنت دکھائی گئی میں نے دیکھا کہ ان دو بھائیوں میں سے جس نے شہادت پائی ہے وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے اور جو ایک ہے وہ پہلے جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً تمہارا خواب سچا ہے تمہارا خواب سچا ہے شہدی نے کہا اللہ کے بشارہ وہ شہید شہادت کی موت اور یہ سبھی موت یہ کیسے سبھی موت مر کر شہید سے زیادہ مقام انہوں نے, نے کہا کہ وہ اپنے, بھائی کے جو بھائی مات مر وہ اپنے شہید بھائی کے بعد ایک سال زندہ رہا ایک سال کی نمازیں اور پھر جو رمضان کے روزے اس نے رکھے تھے ان روزوں نے اسے یہ مقام ادا کر دیا کہ وہ اپنے شہید بھائی سے بھی اونچا مرتبہ جنت میں پا لیا یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزہ خلو فضل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اگر رکھا جائے یہ روزہ کوئی اتنی عظیم عبادت ہے کہ ہمارے مقامات ہمارے درجات اور ہمارے مراسب اس قدر بلند ہوں گے کہ سبحان اللہ شہید کا بھی وہ مقام نہ ہوگا جو ایک روزے دار کا ہو سکتا ہے اگر اخلاص نیت کے ساتھ رکھا جائے اور ویسے بھی روزے کی خصوصیت ہی یہی ہے روزے کی خصوصیت ہی یہی ہے عبادتوں میں جتنا اخلاص اس عبادت کے اندر پایا جاتا ہے عبادتوں میں اس اخلاص ہم عبادت میں پیدا کر سکتے ہیں کسی اور عبادت کے اندر اس قدر اخلاص پیدا کرنا مشکل ہے کیوں اس لیے یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی نظر آنے والی عبادت نہیں باقی اور ساری عبادتیں نظر آئیں گی آپ نماز پڑھ رہے ہیں دنیا دیکھتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ریاضی کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ حج کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے کہ آپ حج رہے ہیں سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حج رہے ہیں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں کوئی جانے نہ جانے جس غریب کو آپ دے رہے ہیں وہ تو جانتا ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو ہماری اور ساری عبادتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے علم میں آتی ہیں لیکن سبحان اللہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی کے علم میں نہیں آتی یہ صرف میں وہ اور میرا خالق ہے آپ ہے اور آپ کا خالق ہے کوئی سخت آدمی کا سراپا دیکھ کر آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر جان نہیں سکتا کہ یہ روزے دار ہے کہ روزے کے بغیر ہے اسی لیے آج اس میں فرمایا گیا کلو اللہ تعالی نے کہا ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے جو بھی نیکیا ایک مسلمان کرتا ہے مومن کرتا ہے اس کا اجر و سواب اسے میں دوں گا ایک ادیشنل اللہ نے کہا دس گنا سے سات سو گنا تک اجر و سواب دوں گا اللہ سوم سوائے روزے کے اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے وہ روزے کا مطلہ خاص طور پہ میں دیا کرتا ہوں بھائی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے انسان کرتا ہے لیکن سبحان اللہ یہ کیا بات ہے اور ساری عبادتوں کے و سواب کو سات سو گنا تک محدود کیا جا رہا ہماری نمازوں کا ثواب ایک نماز کا ثواب سوا زیادہ سے زیادہ سات سو نمازوں کے برابر ہماری زکات کا ثواب ایک ایک روپئے کا ثواب سات سو روپیوں کے برابر ہمارے حج کا ثواب ایک حج کا ثواب سات سو حج کے برابر لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالی نے روزے کے سلسلے میں کہا روزے کے ازر و ثواب کی میرے پاس کوئی حد نہیں ہے روزے کے اضر و ثواب کی میرے پاس کوئی حد نہیں ہے روزے دار ہر روزے دار اپنی اپنی نیت اپنے اپنے اخلاق اپنے اپنے جذبے کے اعتبار سے بے حد و شاعب سباب پائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلا دیا کرتا ہوں اور علم کی علم نے اس کی دوسری تفسیر بھی بیان کی روزہ میرے لیے ساری عباد اللہ کے لیے لیکن خصوصیت کے ساتھ روزے کے بارے میں اللہ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے کیوں الیل نے لکھا ہے اس لیے کہ دوسری اور ساری جو عبادتیں اسلام سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان میں اور ساری عبادتوں کے ذریعے سے شرک ہوا نماز غیر اللہ کے لیے پڑھی گئی ہے صدقہ خیرات غیر اللہ کے لیے ہو کر ہے. حج غیر اللہ کے لیے لوگ لو لو کرتے ہیں یعنی اور ساری عبادتوں کو لوگوں نے پچھلی شریعت والوں نے غیر اللہ کے نام پہ کیا ہے لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جسے کبھی غیر اللہ کے لیے اسلام سے پہلے رکھا نہیں گیا یہ سرافت تو عید کی عبادت ہے یعنی مشرقین نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شر کیا تھا اسلام سے پہلے انہوں نے نوز اللہ نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ کر شرک کیا ہے غیر اللہ کے لیے حج کر کے شرک کیا ہے لیکن یہ بھی مطلب امام نووی رحمت اللہ نے الصوم بتایا تو محترم ہے کہ اپنی نیتوں کو اگر ہم خالص کرتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ اگر روزہ رکھتے ہیں یہ بہت عظیم عبادت ہے اور سبحان اللہ ایسی عبادت کہ قیامت کے روز حسر کے میدان میں جب انسان چڑپ رہا ہوگا اسے مدد کی ضرورت ہوگی اسے سفارش کی ضرورت ہوگی ایسے نازک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ سفارشی بن کر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن کہ قرآن اور روزہ قرآن اور روزہ یہ دونوں عبادتیں روزے دار کے اپنے قرآن کے قاری کے اپنے قیامت کے روز سفارشی بن کر آئیں گی روزہ کہے گا میں نہ تو ہم پرور دگارہ اس بندے کو معاف کر دے میں, نے دن میں اسے میں نے اپنی شہر کی تکمیل سے رو کے رکھا پرور دگارہ اس نے جو ہے تیرے تیری خاطر وہ بھوکا رہا ہے اپنی شہرت کی اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے پرور دگارہ میرے سفارش کو اس کے حق قبول فرما لے قرآن کہے گا پرور دگارا منع تم نو ملئی میں نے اسے رات میں سونے سے منع کیا ہے یہ بےچارہ رات رات جاگ کر تیری کتاب کو پڑھا کرتا تھا مجھے پڑھا کرتا تھا پرو فشفیانی پرشستانی آج اس کے سلسلے میں میری سفارش کو قبول کرنا لے اللہ اکبر کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ قرآن مزید سفارش ہی بن کر رہا کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ روزہ اس کے حق میں سفارش ہی بن کر رہا اور قرآن کی سفارش ہو اور قبول نہ ہو کیسے ہو روزے کی سفارش ہو اور قبول نہ ہو ناممکن ہے رب العالمین روزے کی سفارش قبول کریں گے اور قرآن کی سفارش قبول کریں گے اور انسان کا انجام بہت اچھا ہوگا محترم بھائیو روزہ ایک ایسی عبادت ہے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں اس میں روزے کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ جس قدر اس عبادت کا جذبہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں دیکھا جاتا ہے امت کسی اور عبادت کا جذبہ اس قدر دیکھا نہیں جاتا آپ ہر گھر کا معاملہ ہے نن معصوم سے بچے سبحان اللہ جو دوسرے دنوں میں دو چار گھنٹوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے غیر رمضان یہ کیسا روحانی جذبہ ان کے اندر رمضان میں پیدا ہو جاتا ہے والدین منع کرتے ہیں وہ والدین سے لڑتے ہیں والدین کہتے ہیں روزہ مت رکھو وہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے والدین اگر شہری میں نہیں اٹھاتے ہیں وہ جو ہے غصہ کر کے بتاؤ کام کھاتے بھی نہیں ہیں کیسا جذبہ ہے حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں ایک شخص کو دیکھا نشے میں ہے نشے میں ہے اور نشے میں ڈلتا جا رہا ہے کوڑا نکالا کوڑا نکال کے بچے چھوٹے چھوٹے بھی آج روزے سے شوق کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جہاں معاشرے میں ہمارے معصوم اور نلے معصوم بچے بھی روزہ رہتے ہیں وہی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ صحت مند ہے تندرست ہے توانا ہے اللہ تعالیٰ نے صحت دیے سب کچھ اور اس کے باوجود روزہ خوری کرتے ہیں یعنی روزہ چھوڑا کرتے روزہ نہیں رکھا کرتے کیا محنت ہوتی ہے کام پہ جو ہے جانا پڑتا ہے کام پہ پر جانا پڑتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے یا پھر چھوٹ موٹ ایسے ویسے امراض ہاں واقعی اگر آپ بیمار ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے لیکن جھوٹ موٹ ایسے امراض برداشت ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو تذکرہ کیا فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے مجھے ان فرشتوں میں بہت سارے مناظر دکھائے ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ میں نے دیکھا ایک پہاڑ ہے فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پہ چڑھو میں نے کہا کہ مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا اس پہ چڑھنا مشکل ہے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ چڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی مدد سے میں اس پہاڑ پہ چڑھنے لگا جب میں پہاڑ پہ چڑھ کے چوٹی پہ, پہ پہنچا پہاڑ کی تو میں نے وہ چیخو و کی آوازیں سنی میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ چیزوں کو کس کی ہے یہ آواز ہے کس کی ہے فرشتوں نے کہا یہ جہنمی ہیں جہنویوں کی آواز ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایک منظر دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور عجیب حریت ان کی بنی ہوئی ہے صرف رہے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرشتوں نے کہا یہ روزہ خوری کرنے والے ہیں روزے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے جو لوگ روزہ چھوڑا کرتے تھے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں تو روزہ خوری کا انجام روزہ خوری کا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو روزے کی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں اور پھر اس مہینے کی خاص دوسری عبادت قیام اللہ لیں جسے غیر رمضان میں تحجد جاتا ہے جسے رمضان میں جو ہے ترابی کا نام دیا جاتا ہے قیام اللہ، ترامی یا تحجت جو کہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے یہ یعنی لیے رمضان کے احترام کا تقاضا ہے رمضان کا تقدس اگر آپ کے دل میں ہے تو سبحان اللہ اس نماز کا احترام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز بڑھتے تھے آپ قیام اللہ کی امیت باست اس بات سے سمجھ جاؤ پند وقتا نمازوں کی فرضیت سے پہلے جو ہے سیام الز کیا گیا سورہ مدثر کی وہی نازل ہوئی کے بعد مزمل کی وحی جس میں کہا گیا خلی <تصفيق> دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا عمل جس کا آپ کو حکم دیا گیا سیام الگ اور مبصرین کے ایک چربے کا کہنا ہے کہ پنج وقتا نمازوں کی فرضیت سے پہلے قیام اللہ آپ پہ واجب تھا جب پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو قیام اللہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی یا کوئی جو نفل بن گئی غور طلب بات ہے چاہے وہ فرض رہا ہو چاہے وہ نفل رہی ہو نماز یہ کیا چیز ہے کہ پنج وقتا نمازوں کی فرضیت سے پہلے جب وہی کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ پر رکھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے قیام اللہر کا حکم دیا جا رہا ہے یقین مانا؟ قیام اللہر تعلق باللہ کا سب سے بڑا وسیلہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ہم پنج وقت نمازوں میں حاضری دے کر جو عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالی سے ہمارا اجتماعی تعلق ہے ہم میں سے ہر شخص کا اللہ تباروں کو تعالیٰ سے انفرادی تعلق بھی ہونا چاہیے انفرادی تعلق بھی ہونا چاہیے جہاں ہم اللہ تعالی لوگو سلام کو کھانا کھلاؤ رشتوں کو جوڑو اور رات میں اوپ کر جب کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں نماز پڑھو تب جنت سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا کیا حال تھا آپ نے مختلف حدیثیں سنی ہیں رحمۃ اللہ آدھے خلافت راشدہ کے بارے میں کہتے ہیں آدت راشدہ میں قیام اللہ یعنی رمضان میں تراوی کا اہتمام کیسے ہوتا تھا وہ کہتے ہیں مسجد اور اس کے علاوہ شہر مدینہ کی دوسری مسجدوں میں جو امام ہوتا تھا پرانے مسجد کی لمبی لمبی صورتیں شرابی میں پڑھا کرتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا قیام ہوتا ہمارے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہ رہتی تو ہم لکڑیوں کے سارے کھڑے ہوتے تھے لکڑیاں لے کر ان کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے یاد رکھنا جو تراوی جسے ہم کہتے ہیں تحج جسے ہم کہتے ہیں اس کی اصل روح طول قیام طول رکو اس کا قیام لمبا ہونا چاہیے اس کا رقو لمبا ہونا چاہیے اس کا سجدہ لمبا ہونا چاہیے آپ نے جو یہ حکم دیا ہے امام کو کہ ہلکی نماز پڑھا یہ فرض نمازوں کے لیے امام سے جو کہا ہے کہ ہلکی نمازیں پڑھاؤ اس لیے کہ تمہارے پیچھے ضائع رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں کمزور رہتے ہیں یہ بند وقتہ فرض نمازوں کے لیے حکم ہے لیکن جو ترابی جسے ہم کہتے ہیں تہجد جسے کہتے ہیں اس کی روح یہی ہے کہ یہ جو ہے طویل ہونی چاہیے جو لوگ موجود ہیں مجبور ہیں یا تو وہ بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت اس بھی ان کے اندر نہیں ہے اتنا طویل اتنی طویل نماز ناقابل برداشت ہے تو پھر اپنے گھر میں پائیں کوئی چیز مانے نہیں تو واجب نہیں ترابی لیکن نماز تو یہ لمبی ہونی چاہیے لیکن افسوس ہے امت مسلمانی جہاں اور ساری عبادتوں کو بے روح کیا ہے وہیں تراحی کی روح بھی جو نکال دی ہے اج اللہ کی قسم فرض نمازیں تو کچھ زیادہ لمبی ہوتی تو مقابل تراوی کی دو رکھا کے آج تراوی بس اٹھک بیٹھک کا مسئلہ ہو چکا ہے آپ دیکھو مسلمانوں کی جو مساجد ہیں سبحان اللہ رکوں میں تین مرتبہ تصویر کروائیں گے سجور میں تین مرتبہ تجوی کروائیں گے تراویز کی روئی نکال دی اور اگر کبھی کوئی امام ذرا لمبی شرا کر دے لمبا قیام کر دے تب سے رونے لگتے ہیں محترم بھائیوں ہماری ہم عبادت کا شوق ہماری عبادت کا شوق ہم جو ہے اللہ تعالیٰ بتانا کے سلسلے میں ہماری ہمتیں دین کے سلسلے میں کسی کم ہے دنیا کے سلسلے میں گنٹوں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں دنیا کے سلسلے میں گنٹھوں دوستوں آباد کے ساتھ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کبھی ہمیں پیروں میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور جو اللہ کے سامنے ایک دس پندرہ منٹ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ دو رکعت کے लिए ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں یاد رکھنا تراوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو طویل ہونا چاہیے اس کے سیاح کو اس کے رخو کو اس کے سجوگ में اور ही معلوم ہے جس اللہ اللہ کے حضور ایسا قیام کریں کہ ہمارے پاؤں میں وار نہ جائے اور اللہ تبارک اللہ تبارک ہم نے یہ جذبہ دیکھے کہ ہم اس کی خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی محبت میں اس کی چاہت میں اور اس کا اس سے تعلق قائم کرنے میں ہر قسم کی تکلیف ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جذبہ اللہ تعالیم کو دکھا رہے تھے آپ دیکھو رمضان شروع ہوتا ہے رمضان کے آغاز تو جوش دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دیسے دیسے رمضان, گزرتا جاتا رمضان کا ایک ہفتہ گزرا یا ایک اشرا گزرا مساجد میں دیکھیے مختلف کی تعداد کی کتنی کم ہو جاتی ہے ہم آخر کتنی ضعیف اور ایمان ہیں ہمارا ایمان آخر کتنا کمزور ہے سابق قدمی ہم دکھاتے نہیں ہیں ایک مہینے کے لیے تو اس تراوی کا اہتمام ہم کریں یہ ہم سے ہوتا نہیں دس تراوی کے بعد مسجدیں آدھی خالی ہو جاتی ہیں پھر وہ جوش جو ہے پھر آخری کے میں لوٹ گیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے محترم بھائیو عبادات پر پابندی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ تعالیٰ بتانا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کہ جس پر آدمی ہمیشہ شگی کے ساتھ عمل کرے مداومت کے ساتھ عمل کرے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آتا ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو ایسا عمل دیا پسند نہیں پھر رمضان کا یہ مہینہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے قرآن مجید سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے اور قرآن کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے یہی وجہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے کی شرح قدر میں اتارا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی اسی مہینے میں آئی تو قرآن سے خاص تعلق ہونا چاہیے ہر مامن کا مرد رہا کہ عورت قرآن مزید سے خاص تعلق اور رمضان میں کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مزید سنتے تھے سنایا کرتے تھے اور اپنی زندگی کے آخری رمضان میں دونوں سے اپنے پرانی مزید سنا کر ختم کے جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سے خاص شوق ہونا چاہیے جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے وہ گمت کم کم تراوی میں شریک ہو کر قرآن سنے یہ الحمد للہ آج اچھے اچھے قرآہ امین کی تلاوتیں سیڑھیوں میں کیسٹوں میں آ ہماری گاڑیوں میں ہو ہماری دکانوں میں ہماری مکانوں میں مسلمانوں کے گھر گھر سے تلاوت کی آواز آنا چاہیے اس لیے یہ مہینہ شہر القرآن ہے لیکن آج دیکھو مسلمان اہتمام تو کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کا اہتمام بھی ایسے جس میں قرآن کی حرمتی ہوتی ہے کیسے حرمتی ہوتی ہے ایک تو یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا دندہ بہت ساری مساجد میں آپ سرابی کو سن کر دیکھیں کہ سبحان اللہ کے غیر عالم تو غیر عالم یہ عالم بھی اگر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ پڑھنے والا کیا پڑ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ایسی قرآن مجید کی بے حمتی ہے ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے محسن بھائیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو قرآن قرآن مجید کو تجویز کے ساتھ تجویز کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کے معنی اور مفاین کا اطلاع کر کے پڑھنا یہی پڑھنا شریعت کو مطلوب ہے آپ حادیث پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات کرام اضوان اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کس قدر قرآن مزید کو پڑھتے ہوئے روتے تھے ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مسعود میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو سناؤ آپ نے کہا کہ اتنے مسعود مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں قرآن مزید اس طرح خود پڑھا کرتا ہوں دوسروں سے سننا بھی مجھے پسند ہے ذرا قرآن سناؤ ابن مسعود رضی اللہ علیہ کہتے میں قرآن مجید پڑھنے لگا سورے نشا پڑھنے لگا کہتے ہیں سورے نشا پڑنے لگا اور جب میں سورے کی پہ پہنچا مِن كُلِّ أُمَّتٍ وَجِنَا شَهِيدًا. کیا مطلب ہے آپ کا اے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا جب اشر کے میدان میں ہم آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جہاں اللہ کے نبی سے اللہ تعالی پوچھے گا اے میرے نبی بتا یہ تک پہنچایا کہ نہیں اللہ تعالی سوال کریں گے اور اتنا وکالا الا شہیدا ہر امت میں سے یہ گواہ ہر امت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر ہم اس پر آپ کو گواہ یں گے یہ آج کا مطلب ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب اس ساتھ پہ پہنچا تو آج صلی اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چہرہ اٹھا کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں زیادہ سکھا پائے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آسر جاری یہ ہماری نبی کی سنت ہے قرآن پڑھتے ہوئے رونا قرآن سنتے ہوئے رونا ابن عمر رضی اللہ عنما کے بارے میں آتا ہے سورہ متصفین کی تلاوت کی انہوں نے سورہ ویل متفقین سورہ متصفین کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس پہ, پہ پہنچے یوم یہ الناس لرب الناسلمی اس دن کیا کیفیت ہوگی یاد کرو اس دن کو جبکہ سارے کے سارے لوگ سارے انسان رب العالمین کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اس قدر روئے اس قدر روئے روتے روتے زمین پہ گر پڑے اور آگے کی آیتیں اسے سے پڑی نہیں کی اللہ والے ایسے اور نہیں اسلام کے واقعات پڑھو دسیوں میں سی پڑو واقعات آپ کو ملیں گے قرآن مجید جب بھی وہ پڑھتے وہ اپنے نفس پہ کنٹرول اور قابل نہیں رکھ سکتے تھے بے صاف طور ہونے لگتے تھے ابو اگر صدیق رضی اللہ عن مکی زندگی میں جبکہ اسلام کا دور آغاز تھا حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عن قرآن مجید پڑھتے تھے اپنے گھر کے سہن میں آ کر پران مزید پڑھتے تھے اور اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے مشرقین کی ساری عورتیں سارے بچے جمع ہو جاتے ساری عورتیں سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور یہاں تک کہ سارے مکے کے مشرقین پریشان ہو گئے کہ ابو بکر کی یہ تلاوت اور ابو بدر کے اس رونے سے ہمارے بیوی بچے تو کہیں مسلمان نہ ہو جاتا مسلم بھائی قرآن اس کو کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنا اس کی ایک ایک آیت کا اثر دل پہ لے کر اور آج دیکھو آج ہم مسلمان کیسی بے حرمتی کرتے ہیں شبیلہ کے نام پہ پورا کا پورا قرآن پورا ایک رات میں پڑھتے ہیں اور قاری کو بھی نہیں معلوم ہوگا کیا اس یافرباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرے اس نے گویا قرآن کو سمجھائی نہیں اس نے گویا قرآن کو سمجھائی نہیں دیکھو اللہ کے پرانی مجید کی سلاوٹ ہو تو فہم کے ساتھ ہو تدبر کے ساتھ ہو سمجھداری کے ساتھ اس میں محسوس بھائی ہو قرآن مزید سے اپنے تعریفوں کو مضبوط کریں قرآن پڑھے چاہے آپ سارا سلاوٹ کرتے ہیں وہی اس بات کی بھی کوشش کریں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت آسان بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے گدے کے آغاز میں کہاں گیا ہر نیکی میں آگے بڑھیں ہر برائی سے روکنے کی کوشش کریں آپ تحج کے لیے اٹھتے ہیں آپ شہری کے لیے اٹھتے ہیں ذرا پہلے ہو جائیے شہری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ تبار و تعالیٰ بہت سارے گنہ کاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اللہ آپ تیس رات کی عبادت کیجئے ہمارا رات جو ہے سبحان اللہ بندوں کی امان کی قدر کرنے والا اگر تیس راتوں میں سے ایک رات کی عبادت بھی اگر منظور ہو گئی اس کے نزدیک تو ہم جہنم سے آزاد رات میں اٹھ کر قرآن پڑھو رات میں کر اٹھ کر اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے دعا کرو محترم بھائیو اپنے اندر سچا ایمان پیدا کرو سچا جذب و آنند پیدا کرو ہم صدر کی نماز کو پابندی سے پڑھتے ہوں گے رمضان میں خاص معمولی ہے قرآن پڑھتے me me woolar, two, فجر کی نماز ہوئی سورج نکلنے سے کتنا مزدا کی لگا میں سمجھتا ہوں مشکل پینتیس منٹ یا چالیس منٹ نماز کے بعد سے مظاہر میں جہاں اول وقت نماز ہوتی ہے ہمارے وقت کے حساب سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سے سورج نکلنے تک پینتیس چالیس منٹ کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر ذرا ہم اللہ تباروں کو تارا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیں قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں اور سورج نکلنے کے بعد دونوں کا نماز پڑھ کے جائیں سبحان اللہ ایک تو حضر و کتنا حد یا انگرے کے برابر اور پھر زندگی میں اس کی ہوگی اللہ ہمیشہ فرماتے تھے یہ میرا ہے کیا کہتے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے یہ فجر کے بعد اس رات تک مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پھینکنا اور سورج نکلنے کے بعد بورکات نماس کر کے گھر جانا اور اپنی زندگی کے معمولات کو شروع کرنا یہ میرا ناشتہ ہے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دن مجھ سے یہ عمل چھوٹ جائے تو میں اپنے طبیعت میں بڑی کمزوری محسوس کرتا ہوں اللہ بہت روحانی طاقت ملتی ہے تو محترم بھائیو رمضان کا یہ مہینہ اللہ کرے کہ ایمان صادق اور سچا جذبۂ عمل ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کا سبب بن جائے خدے کے استحکام پر میں کچھ غلط فہمیاں جو رمضان کے تعلق سے پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رمضان میں جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں ان میں سے غلط تصور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں فرض کرو کہ جاگنے میں دیر ہو گئی آپ جاگے اس وقت جب کی ہو رہی ہے کی بہت سارے سوچ روزہ ہی نہیں رکھتے غلط ہے واجب ہے چھوڑ گئی ہو ازان کے وقت آپ جاگے ہو شہری واجب نہیں شہری سنت ہے اگر آپ کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی ازان کے وقت جاگے ہیں اب تو شہری کا وقت نکل چکا ہے نماز پور داخل ہو چکا آپ کو ایسے ہی بنا سہری کے روزہ رکھنا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ طاقت دی ہے کہ وہ 10 گیارہ بارہ گھنٹے بغیر کھائے پیے آرام سے رہ سکتا ہے بہت سارے لوگ محض اس وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں شہری چھوٹ گئی اس لیے روزہ نہیں ہوگا غلط بات ہے شہری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے سہری کرنا سنت ہے آپ نے حکم دیا کرنا ہے لیکن اگر کبھی آج لگ گئی اس طرح سے اور جاگے ہم دیر سے تو بنا کھائے پیے ہی روزہ رکھنا واجب ہے روزہ چھوڑنے کے مجاز نہیں ہوں گے آپ اگر روزہ چھوڑ دیں تو گنے کا ہوں گے یہ بہت سارے لوگوں نے یہ چیز دیکھی گئی اس وجہ سے میں نے بتانا ضروری سمجھا اور ایک اور بات ایک اور غلط تصور الحمدللہ بہت سارے مسلمان اپنے مال کی زکات مضام میں نکالا کرتے ہیں ایک غلطی جو بہت جگہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰ کا مال علماء اکرام کو دیا جاتا ہے زکوٰۃ کا مال علماء کو دیا جاتا ہے اما مساجد کو دیا جاتا ہے خطبہ کو دیا جاتا ہے محترم بھائیو امام خطیب یا عالم جسے آپ زکات دے رہے ہیں اگر واقعی غریب ہے تو بالکل وہ زکات کا مستقبل جی. لیکن ایسا امام جس کی معقول تنخواہ ہے جو معقول تنخواہ لے رہا ہے اس کو زکاط کا مال ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے زکاط کے آٹھ مسارے ذکر کر دیے آپ نے سنے ہوں گے انشاءاللہ کی اللہ کسی اور بتائیں گے ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے ایک تو اور دوسرے زکات نکالنے والے کم تھوڑے بہت لوگ جو زکوات نکالتے ہیں اگر ان کا مال بھی اگر مستحقین تک نہ پہنچے تو پھر غریبوں کا مسئلہ غریبوں کی مسائل کا حل کیسے ہوگا اسے موسم بھائیو اپنی زکات کو غریبوں تک مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں علم کرام علماء کرام اگر واقعات میں وہ غریب ہیں مخلف ہیں ورنہ محض اس وجہ سے کہ وہ امام ہے خطیب ہے عالم ہے اس وجہ سے ان کو کا مال دینا جائز ہے یہ غلطی بہت خام ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت میں کم ہے غیروں کے اندر یہ غلطی بہت بہت زیادہ دوستی جماعت کو یہ غلطی بہت پائی جاتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ نکیر بھی نہیں کرتا ہے اور علماء کرام اپنے آپ کو زکات کا سب سے زیادہ مستعق سمجھتے ہیں اور غریبوں کا حق جو ہے کھاتے ہیں نصر اللہ سلامت رب العالمین سے دعا کے پرور دے کو سننے والوں کو ہم سب کو آپ سب کو صحیح معنوں میں رمضان کا احترام کرنے رمضان کے تقدس کا ہر ناہیے سے لحاظ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے نیشیوں میں آگے بڑھنے اور برائیوں سے ہر طرح بچنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا